الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من جرور ينفسنا من سيئة عمالنا من يهد لله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشر واللا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشر من محمد عبده ورسوله محترم بھائی اور دوستو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد آخرت زندگی کو کامیاب بنانا ہے اس کے لیے اس کے پاس وہ بنیادی طور پر دو تعلق ہیں جس پر اسلامی زندگی کی عمارت سوار ہوتی ہے پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کی جلال کا تعلق ہے جو قلبے میں الہ اللہ اللہ کی شکل میں اس کو دیا گیا ہے دوسرا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ عذات با کمال کا تعلق ہے جو کہ محمد رسول اللہ کی شکل میں اس کو دیا گیا ہے ان دو چیزوں کی وابستگی ہی سارے دن کی بنیاد ہے زندگی کی بنیاد ہے شخصیت کی تعمیر کی بنیاد ہے تو اس لیے اس کی بنیاد پانچ ارکان میں پھر فرکلم کو بنیادی ستون کے طور پر تصویر دی گئی یہ اسلام کی مثال ایک سہمے کی ہے جس کے جس کا درمیانی ستون جو لائلہ ہے لملہ جو رسول اللہ ہے اور باقی چار ارکان چار خونوں کے ستون ہیں اگر درمیانی ستون نہ ہو تو خیمہ قائم ہی نہیں ہوتا ہے اور درمیانی ستون سے قائم ہو جائے پھر جو ستون میں نہ ہو تو وہ طرف ناقص رہے گی اس طرف میں کمی آ گئی ایک نہیں تو تین طرف صحیح ہوگی ایک میں کمی آ گئی دو نہ ہو تو دو میں کمی ہوگی دو طرف سے صحیح ہوگی چاروں سے اگر آدمی دربہ رہا ہو تب بھی درمیانی ستون میں کھڑا کیا ہوا ہے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی زلال کا ایک کا حضور صلی اللہ علیہ ذات کمال کا اور کسی کے ساتھ اپستگی کی تو ظاہر سوچتے ہوا کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا اور بڑا گاؤں خیال سے بالا سر سے جو اللہ تعالیٰ کے ماننے کا طریقہ کار شیت نے بتایا ہے وہ لاتک کروں لا لاتک کروں تفک کروں پھر سفات اللہ ہے وہ لاتک کروں کہ ذات اللہ, اللہ, ذات اللہ, ذات اللہ. ذات ہے کہ اللہ کی ذات اللہ کی می ذات میں تو تفکر کرو ذات کو انسان کے فہم سے ورا ورا ورا اوپر ہے لہذا ذات میں غور کرنا یہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے صفات میں غور کرنا ہے صفات میں غور کرنا ہے ذکر کی ضرورت ہے اسے مراقبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک عملان میں نام کے ساتھ آرب کرایا گیا ان کو خام رکھ کر غور کرے عجیب ہو گئی اس کو اللہ تلاقت تعلق طلاق ملتا ہے تو ذات میں تو غور نہیں کرنا ہے صفات میں غور کرنا ہے بہرحال کسی ایسی چیز کے ساتھ جو کہ ہوا سوا سے ہمر سے براہول بھرا ہو سوچ فکر سے براہول بھرا ہو وابستگی کے لیے انسان تو کوئی مزاجی شروع چاہتا ہے اس کے سامنے نظر والی کی شروع ہو اسی چیز کو غلط طریقے سے سمجھ کر اور غلط طریقے سے پیش کر کے کفر نے بد پرستی شروع کر دی پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کو خدا بنا دیا ان کی پرستیں شروع کر دی کیونکہ انسان کی نفسیات ہی چاہتی تھی کہ کوئی مادی صورت درسی ہو جس سے وہ اس کو جو جوش کی حقیقت کی طرف نشاندہی کرے اور اس کو تسلی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ ظاہری وابستگی کے لیے پہلے انسان کے زمین پر آنے کے ساتھ ہی اپنے گھر کو زمین پر دیکھے ٹھیک ہے سر یہاں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے انسان کے آنے سے پہلے ہی یہ زمین موجود تھی اور اسے مختلف قسم کی مخلوقات تھیں اور جس جگہ پر بیت اللہ شریف ہے اس جگہ پر ایک تھا اور اس کے اردا جی فرشتوں کی عبادت ہوتی رہتی تھی پھر جب آزم انسان کو اتارا گیا تو ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے جنرل سے اپنا گھر اتارا جو اس چیزیں سزا کر رکھ دیا گیا اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس کا تواف ہوتا رہا ان کی طرف عبادت ہوتی رہی اور یہ انسان کو ایک مجازی صورت دی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طوفان نور میں جائے تو پیت اللہ شریف کو اٹھا دیا گیا ناپید ہو گیا حج کی علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صرف جتنے ہمضیا علیہ مسلاف اسلام حج کے لیے آتے تھے وہ آسٹریلیا کا ہی توق کرتے تھے اور سارے امبیال مصلاح اسلام کے طریقہ کار رہا کہ ان کا دعوت کا کام کامیاب ہوا یا نہ ہوا ان یعنی امت الحمان پر ان کی پیروی کی یا نہ کی یا وہ ان کی زندگی کافی دور ہوا تو وہ آ کر بیت اللہ جی کے پاس رہے یہی زندگی گزاری اور ایک سو تیرہ امبیال احمد نام تو اس جگہ دفن ہے جہاں تو آف کرتے ہیں تو آف کے نیچے ایک سو تیرہ ایک سو تیس امبیال کی قبر کرنی ہے ایک ہاں تیرہ میں ایک سو تیرہ جہاں پر ہیں ستر کی قبریں جو مسجد خیف کے پاس ستر امبیال احمد مسجد خیف کے پاس دفن ہے ایک سو تیس دن کا طواف کرتے ہیں یہاں دفن ہیں اور اسماعیل اسلام اور حاضرہ اسلام حتیم کے اندر جہاں مت اللہ شریف کا پر نالے کا پانی گرتا ہے اسی طرح دفن ہیں تو یہ پہلے ہم یہ کا طریقہ تھا کہ اپنی قوم سے فارغ ہونے کے بعد باقی زندگی یہیں گزار کر بار پہ لگے ہوئے یہاں ان کی فاتح ہو جاتی ہیں یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تباہ صحال نے اس گھر کو آباد کروایا آباد کروایا اور رحیم علیہ صاحب اسماعیل علیہ صاحب نے مل کر اس کو بنا تعمیر کیا پھر انہوں نے حج کا بندوبست کیا اور انسان کو یہ ایک مجازی ترتیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے ساتھ وابستگی کرنے کے لیے ملی ایک جدید میں آتا ہے کہ حج رسپت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دہنا ہاتھ ہے مجازی طور پر حج رسپت اللہ تعالیٰ کا دہنا ہاتھ ہے جس نے حاج رسول کو ادبت بھروسہ دیا گویا اور سے زیادہ تر دلال کے دست مبارک کو بھروسہ دیا جی. اور پھر جو ہے تو حاجیوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا جو غلاف نٹک رہا ہے نجرسو سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کی جگہ جو ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں کہ ملتزم پر بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ کر پکڑے کپڑے اس کے گلاب کو پکڑ کر اللہ کے حضور دعا مانگی جائے جو دعا ملتظم پر مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے اور ملتظم پر بیت اللہ شریف کے گلاب کو پکڑنے کے بارے میں فرمایا جس سے ملتظم پر بیت اللہ شریف کے گلاب کو پکڑا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دامن رحمت کو پکڑ لیا وہ اس کی ایک مزاجی پچھلی ہاتھ ہے اللہ سے دامنے اللہ اللہ تعالیٰ کے دانا آس آپ کرتے ہوئے آدمی خبر باندھ رہا ہو ایک بار دیوانہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قربان ہو رہا ہے اور گرد ڈھونڈا ایک بار نے کہا کہ حقیقت منگزر کا بچہ لگا جی ہاں کبھی حقیقت ہے منگزر نظر والے باسے مجاز میں کہ ہزاروں سکھ تڑپ رہے ہیں میری زبینیں نیاز میں یہ ہے حقیقت بڑی حقیقت جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جس کا کہ میں سرد رات سے انتظار میں ہوں منتظر ہوں انتظار میں ہوں کبھی ایسے دیکھے, دیکھے جانے والے لباس پہ نظر آ کیونکہ میری کچھ پش پریشانی میں بہت سجدے جو وہ تڑپ رہے ہیں اور ایک تڑپ کا جذبہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تبار اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا اس کا طواف کر کے اس کے اجرسوں کو سنوم کر اس کے خلاف کو پکڑ کر یہ دھیان باندھو گویا اللہ کے رحمت کے دامن کو پکڑ رہے ہو اللہ تعالی کے در رحمت کے ہاتھ کو سنوم رہے ہو اور گویا اللہ تعالی کی رحمت کا مذہب جو کعبہ کی شکل میں ہے اس کے گرد طواف کر رہے ہو تو آج کے ساتھ جتنے متعلقہ حکامات ہیں ایک تو بیت شریف کے بارے میں میں نے بات رت کر دی گلاف کعبہ دامن رحمت حضر دا اسفد دست رحمت حضر اسفد اللہ تبارک اللہ کا دستر احمد گلاف کعبہ اللہ تبارک اللہ دامد احمد اور خود کعبہ اللہ تعالی کی تجلی جس کے گرد انسان قرار اور اثر گھوم رہا ہے اور تو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو حج کے ساتھ اور متعلقہ اعمال ہیں اور خاص طور سے مینا قیام اور صفا مربع کی سائل قیام عظیم قربانی کی یاد پانچ جن ٹھہرا کر وہاں پر جو ہے تو یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک آدمی نے اللہ کے ایک بندے نے اپنے سب سے عظیم محبت اور تعلق کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی محبت جس کو کہ چھری پھیر کر ضبع کر دی حقیقت کے لحاظ سے ذبح میں ہوا سورت کے لحاظ سے ذبح کر دی باندھ کر لٹا کر سیری لے کر ذور سے پیر دیجیے بس جو ہے محبت دب تو دبو تو یادگار پانچ دن منائی جاتی ہے پانچ دن حاجیوں کو اس بات کے دھیان کے لیے دیے جاتے ہیں کہ جب ایک اللہ کے بندے نے اپنے پیارے اکلے سے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر دیا تو اللہ کے تعلق کے درمیان اور میرے تعلق کے درمیان تو جو چیز بھی آئے گی اس کو قربان کی جائے گا جب بیٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے تو حرام کو چھوڑنا تو تھوڑی قربانی ہے اور آئے بھائی بال کی پابندی کرنا تو تھوڑی قربانی ہے مقابلہ اس میں کہ ایک بنجل کے بند نے ہو کر اپنے بیٹے کو اضافہ کر دی تو یہ باپ کی قربانی کی یادگار ہے اور صفا عربا کی سائی جو ہے اسے ماں کی قربانی کی یادگار ہے کہ بارہ بالک حکم ہوا پہلے بڑا دی کی عمر تک پہ پہنچتی ہے وہ نہیں ہو رہی ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہوئی اور اتنا پیارا چہتا بچا اکیلا کھلوتا بچا اور اب باپ چاہتا ہے کہ اسے اٹھائے ووٹ میں لے کیوں میں کرنے میں بٹھائے یہ سارے جذبات محبت کے اس کی طرف ابھر رہے ہوتے ہیں اچھل رہے ہوتے ہیں اسی بات تو گم ہو گیا کہ ان کو ایک جا کر یہاں پر کے اس میں بتاہ کے علاقے میں یہاں بالکل سہرا ہے کوئی داک, کوئی پودا کوئی پانی کچھ بھی نہیں ہے واہن کو چھوڑا ہو دودھ پی سے بچے دید کو, کو چھوڑا امراضی والن اٹھا کر لایا سو کس لے الگ الگ امریک امر تھا اور یہ ایسی قربانی تھی کہ یہاں پر آ کر ایک ایسی نسل کو آباد کیا جائے کہ اس کا جو مورس ہو اس کا جو بانی ہو اس کا بچپنا یہاں گزرا ہوا ہو تاکہ بچپن کے معصوم جذبات اس زمین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں مادری وطن آدمی کو جو کہتے ہیں مادری وطن اور مادری وطن آدمی کا جو ہوتا ہے جو آدمی کا بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کی جذباتی محبت اور بزران کی تعلق ہوتا ہے دور گرز بچے کو یہاں لا کر رکھا گیا کہ اس ہے یہ جی زندگی شروع کرے گا اس چہرہ میں کیوں کسی چہرہ نے جا کر آگے عالمی مرکز بننا ہے نہ لا کر ڈال دیے گئے وہاں سب سے پہلے ماں کی قربانی شروع ہو رہی ہے دودھ پیتا بچا ہے اتنی کھجوریں تھیں پانی کا مشینہ تھا کہ اس پر ان کے سات دن گزرے سات دن کھانا کھانا پانی ہوتا رہا سات دن کے بعد پانی ختم اور اب جو ہے سو کوئی بندوبست نہیں یہاں تک کہ پانی کی کمی ہوتا, ہوتا ہے اس بار کا خطرہ ہو گیا کہ آپ دودھ پیتا بچا جائے گی مر جائے گا گندہ نہیں رہ سکے اور ان کو کہا ہم مرکز بنانے کے لیے دینی مرکز بنانے کے لیے قربانی دینے کے لیے یہاں لا کر بٹھا دیے گئے اب ماں اٹھی اس نے سفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہاں طرف پانی میں دیکھا تک دوڑ کر مروہ کی پاڑی پر چڑھ کر, کر, چڑ کر دیکھا جہاں ہی اب آج دوڑتے ہیں جہاں پر صفا مروہ کی سائیڈ میں ایک جگہ سے تیر دوڑ کر ہوتا یہ جگہ ندی تھی اس زمانے میں بعد تک ندی رہی تو ابھی تعمیر ہوئی ہے تو ابھی تو ہوئی ہے میں یہ رہتی رہتا راستہ جس کے درمیان میں بعد مکہ کا گزرنے پانی گزرنے والی سوکھ کی ندی تھی تو اس جگہ جب ندی میں اتر جاتی تو بچہ نظر نہیں آتا میرے دوڑ کر چڑھتی تھی وہ سات چکر لگانے کے بعد بالکل مایوسی ہو گئی کیا اب تو دور تک نہ آدمی کا نام نشان مل رہا ہے نہ کا نام نشان مل رہا ہے بس کو کوئی بندوبست نہیں یہاں تک پھر بچے کے پاس آ گئی اللہ تبارک کا طلاق قربانی مانگتا ہے قربانی لیتا نہیں ہے تو اور میں اللہ کے نام پر دین کے لیے قربانی کرنے کی نیت کر لیں اور کمر باندھ کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ تبارک کا طلاق یا خود اخباب بنائے گا خود اس کو وجود میں گا انسان سے اللہ ارادہ کرو میں کرانا چاہتا ہوں ہمت کریں ارادہ کریں اور ہمت رادا کرنے کے بعد پھر یہ دیکھے گا اللہ تو بار بالا کیسے گیا بندوبست کرتا ہے کرنا اللہ نے ہوتا ہے اسی قربانی بس جب بچے نے پیڑیاں رگڑی تو اللہ نے وہاں سے نکالا اور بس قیامت تاج کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ویسا کنواں ہوگا ایسا چشمہ ہوگا کہ ساری دنیا اس سے شراب ہو باقی ساری دنیا خیراب ہو رہی اور پورا میں نے چھ سات مضامین شائع کروائے اپنے سارے زمین میں اس کو بھی موقع ملنا تو پڑے کہ آج کل کے سائنسدانوں نے کتنی اس کی عجیب و غریب اور اس کے حضور کے معجدہ رحیم علیہ السلام کا موجزہ جواب زمین کی شکل میں ظاہر ہے آج کی تحقیقات اس پر کتنے کام عجیب و غریب باتیں اس کے بارے میں بتا رہی ہیں وہ ساتھ قسطوں کا آرٹیکل اس پر ہم نے چاہے کرایا ہوگا اللہ تعالی تعالیٰ رائے سے بندوبست فرمایا اور پانی کے بارے میں اللہ فرما ہوا وہ اللہ شرین حاجی ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندہ کیا ہوا ہے جہاں پانی ہو گیا وہاں زندگی سارے اسباب و ساحل باقی خود بخود با آ جائیں گے سفا مربا کی شاہی جو حاجی کرتے ہیں یہ حضرہ علیہ السلام کی سڑک اور جذبہ محبت اور جذبہ قربانی کی یاد ہے جو بچے کو کے پیاس کی شکل میں موت کے منہ میں جاتے ہوئے جو جذبات ان میں محسوس کیے ہوئے ہیں یہ سفا مروہ عیسائی ان جذبات کو محسوس کرنے کے لیے اس کی یاد کے لیے اور یاد کو تازہ رکھنے کے لیے میں نہ کا قیام مذبح عظیم ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے بحط اللہ کا طواف اللہ تعالیٰ کی زیادہ زراعت کے ساتھ جو انسان کا نفسیات نفتیار نفسیاتی ضرورت ہے کہ مجاز کا کوئی لباس ہو جس میں اس کو حقیقت کو دیکھے یہ اس کا وہ اس کو عطا ہوا ہے اوپر نے کی شکل میں کی اور مینار کی شکل میں برعی الحسان کا عظیم قربانی اور صفا مدبہ عیسائی شکل کی شکل میں حضرت, حضرت علیہ السلام کی عظیم قربانی کے جس بات کو محسوس کرنا اس کو تازہ کرنا اور الفاظ جو ہے وہ چالیس سال کے تحرائی زندگی جس میں علیہ السلام کو رونے دھونے کے ساتھ کوئی کام نہ رہا روتے دھوتے چالیس سال زمین پر گزرنے کے گزارے ہمار کو دنیا کے ایک کونے میں آزم السان کو دوسرے کونے میں آدم علیہ السان کو سری لنکا نے اتارا گیا وہاں ابھی بھی وہ پہاڑ موجود ہے جس کا نام کوئی آدم ہے اور پبھی تو ایک پتھر موجود ہے جس پر انسان کے قدم کا نشان کبھی وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم انسان کے قدم کا نشان ہے اندرا گاندھی کے زمانے میں بہت تاریخیں چلا رہے تھے نا مسلمانوں کو نکالنے کی انہوں نے چلائی کہ مسلمان جو ہیں یہ ہم دیسی ہیں یہ بدیسی ہیں یہ ہم مقامی ہیں یہاں کے یہ باہر کے آئے ہوئے ہی ہیں بلکہ اندرا گاندھی کی تقریب میں نے خود سنی سنسی میں ڈوبند میں یہ سزا تک تقریبات میں آئی تھی نا میں جو بند والوں کی بڑی تعریف کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے پتا جی کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی نظیم کا کارنامے انجام دیے باہر والے جہاں کا مقامی مذہب ہے اسلام باہر سائے ہوا مذہب ہے یہ دخلیز میں تھا. ہم سن رہے تھے بیٹھے تو انہیں تاریخ دلائی کہ مسلمان باہر گئے تو وہاں کے ہمارے بزرگ ہمارا سرمدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے کہا کہ ہم بنیادی طور پر یہ وطن بنیادی طور پر مسلمانوں کا وطن ہے اگر مسلمانوں کو وطن نہ ہوتا تو پہلا مسلمان علیہ السلام کے نام کا پہاڑ یہاں نہ ہوتا کوئی اعظم عبودی شری لنکا میں موجود ہے. اور کدم کے ہی موجود ہیں تو زمین پر وتنے کے بعد چالیس سال روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ ارسات کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو لا کر کے علیہ السلام کو جمع کیا اور یہاں ان کی توبہ قبول ہوئی تو لہذا وہ اللہ کی ایسی رحمت کا نزول ہوا ہے یہاں پر کہ قیامت مت تک جو آدمی بھی دس الفات کو نو الفات کو یہاں تک کھڑا ہوگا اور اللہ سب سے میری زندگی کے بارے میں معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی سب کیا کرایہ معاف کر دیں تو یہ عظیم یادگاریں آخر کار ان شاء اللہ جب تک کھاد شروع نہیں ہو جاتا کے بارے میں بیان کریں گے پہلا بیان تھا جو کہ حج کے ارکان کی ساتھ کیا جذبات کی وابستگی ہے اور کیا حقیقت اس کے بارے میں اللہ تبارک المن کی توفیق عطا رہا ہوں